فلیٹ خریدنے کے لیے قرضہ سوت پر لینا جائز ہے کیسے جائز ہوگا سوت پر تو بالکل نہیں لیا جا سکتا ہاں؟ کسی بھی طریقے سے سوت پر رقم نہیں لی جائے گی اور یہ بہت بڑا گنا اور اس سے بڑھ کر کیا گنا ہوگا کس کا سوت کا کم سے کم گنا یہ ہے کہ اپنی اماں کے ساتھ ستر مرتبہ بدکاری کون مسلمان اس کو گبارہ کرے گا اللہ تبارہ و تعالیٰ محفوظ فرمائے آدمی ایک بات بھوکا مر جائے نہ رہے مکان میں کرائے کے مکان میں رہے کسی اور چھوٹے مکان میں رہے, بڑے مکان میں نہ رہے لیکن ہمیشہ سے بچا جائے اور ایک بات یہ فرمائی گئی کہ وہ اللہ اور جنگ کر رہا ہے اور اس میں اگر چند فیصد بھی بھلائی ہوتی سود میں ساتھ اٹھانوے فیصد تو ہے برائی دو فیصد اس میں بھلائی ہے تو شریعت کبھی اس کو حرام نہیں کہتی آپ دیکھ لی جو سود پہ لینے والوں کا کیا حال ہم منع کرتے ہیں لوگ مانتے نہیں اور اس کے بعد سوت پر سوت سوت پر سوت چڑھا جا رہا ہے جناب تو دیکھیں شوق پورا کیجیے آپ کو جب پتہ لگے گا جب آپ اس میں مبتلا ہوں گے اس میں اگر کوئی خیر کا پہلو ہوتا تو اللہ اور اس کا رسول پھر اسے حرام قرار نہیں دیتا معلوم ہوا کہ اس میں کوئی خیر کا پہلو نہیں ہے پھنستا ہی چلا جاتا ہے آدمی